الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان توبا الى الله فقط فقد فقد قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد پل ملاک تو باد جایر اثار بھوئی پلک کلو از وجن خیم مستی يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعفون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم ربش راہلی صدری و یسرلی امری وحل العرتم بل نسانی یفقو قولی اللہ مربنا الحمنا رشدانہ و از نام شرور ان الحق حقا حق عمر زکنار الباطل باطلا عمر زکنشت نا با رب یارین سورہ تحریم کی چار آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اب اپنی توجہ کو پانچویں آیت پر مرکوز کیجئے آسا رب ان پل قریب ہے کہ ان کا رب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ تعالی خود ان پل اگر وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں ان یگ کہ بدل دے ان کے لیے ازواجن دیویاں خیرم من کلنا تم سب سے بہتر مسلمات جو مسلمان ہو مسلم ہو مومنات مومن بھی ہو کان فرما بردار بھی ہو تائبات توبہ کرنے والیاں ہو آب عبادت گزار ہو سائے لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں ہو سید بات ان شوہر آشنا ہو یعنی جن کا پہلے کوئی نکاح ہوا ہوا ہو جنہیں اجتباجی زندگی کا کوئی تجربہ پہلے حاصل ہو وہ ابکارہ اور کواریاں ہوں اس آیا مبارکہ میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ جمع کا سیوا آیا ہے اس سے پچھلی آیت میں تثنیہ کا سیوا تھا انتوبا اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں وہ انتظاہرا آلے ہیں اور اس کے برعکس اگر تم دونوں جتھا بندی کر لو گی ان کے خلاف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکن یہاں جو جمع کا سیطہ آ گیا ہے اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو اگر جنرلائز کر دیا جائے تو پھر اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے مراد یہ کہ مخاطب تو یہاں بھی دو ہی ہوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان روایات کے مطابق جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں لیکن اب بات کو پوائنٹڈلی انہی سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ جنرلائزڈ انداز میں عمومی انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کو بھی طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تم سب سے بہتر بیویاں اور ان میں یہ یہ اوساف میں ایک وقت موجود ہوں اللہ تعالی بدل سکتا ہے اور ان کو دے سکتا ہے باقی اس میں جو جمع کشیدہ آیا ہے اس کے اعتبار سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کی خصوصی مناسبت ہے سورہ احزاب کی آیات نمبر ستائیس اور اٹھائیس کے ساتھ جن میں واقعہ ایلا کا تذکرہ ہے ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی عائلی زندگی میں ایسا بھی آیا ہے کہ تمام ازواد مطحرات نے ایکا کیا اور مظاہرہ کیا اب یہاں پر لفظ مظاہرہ جس کی میں تشریح کر چکا ہوں باب تفاعل میں تظاہر اور باب مفالہ میں مظاہرہ یعنی اپنی پیٹھیں جوڑ لینا کمر سے کمر لگا کر کسی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا جس کے لیے محاورے میں ہوگا جتھابندی کرنا انتظاہرا علیہ اسی سے لفظ مظاہرہ ہے جمع کے انداز میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام ازواج نے متفقہ طور پر ایک مطالبہ حضور کے سامنے رکھا اور جس کے نتیجے میں واقعہ علا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک کچھ عرصے کے لیے تمام ازواج سے تعلق اختیار کی یہ معاملہ کیا تھا اس کا ذکر جو ہے جیسا کہ میں نے از کیا سورہ ازاب کی آیات 28-29 میں موجود ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں مال غنیمت کی آمد شروع ہوئی اور عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی کچھ سہولت ہو گئی وہ فقر اور وہ احتیاج کا عالم نہ رہا کہ جو پہلے تھا تو فطری طور پر واضح متحرات نے بھی کچھ مطالبہ کیا کہ اب ہمیں بھی کچھ سہولت حاصل ہونی چاہیے ہمارا بھی نان نقہ کچھ بڑھنا چاہیے گھر کا خرچہ جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ جو ہے آپ کی طرف سے ملنا چاہیے لیکن جو خاص مقام ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اختیاری فقر اپنے لیے طے کر لیا تھا اب اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں تھی اگرچہ عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے کہ اپنی الواج متحرات کا نان نقہ جو ہے بڑھا دیتے لیکن یہاں بھی میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ اس خاص مکتبہ فکر جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ معاملہ صرف ازباج متحرات کا نہیں ہوا ہے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو دکھائے ہیں کہ دیکھے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر اپنے شانے کے بارے میں کہا ہے میرے کندھے کے اوپر وہ مشکیدہ جو پانی کا بھر کر میں لاتی ہوں اس کی وجہ سے یہاں بدنیاں پڑ گئی ہیں نشان پڑ گئے ہیں اب جبکہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں سہولت ہو گئی ہے تو آپ مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام کوئی باندی کوئی لانڈی عطا کر دیجئے تاکہ وہ کچھ گھر کے کام کاج بھی میرا میرے لیے سہولت ہو جائے لیکن جو جواب حضور کا واجب متحرات کے لیے تھا وہی جواب حضور کا حضرت فاطمہ کو تھا تو آج تصویر فاطمہ جو ہے مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں تمہیں میں اس سے بہت زیادہ قیمتی شہ دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تصویر کر لیا کرو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ مختلف روایات ہیں اس کو تصویح فاطمہ کے نام سے مسلمان جانتا ہے ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد تم اگر یہ اللہ تعالی کا ذکر اس طور سے کرو تو یہ کہیں زیادہ قیمتی شہ ہے دنیا کی ان سہولتوں کے مقابلے میں جس کا کہ تم مجھ سے فرمائش کر رہی تو میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ازواج متحرات ہوں یا بنات متحرات ہوں حضور کی کوئی فرق نہیں جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور آپ نے آ کے حضور سے یہ کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں جب حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں تو پھر انہوں نے ارض کیا تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہ کا جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہی وہ کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے لیکن یہ کہ حضرت عمر کو ساری عمر ملال رہا ہے کہ میں نے اس وقت گستاخی کا انداز اختیار کر لیا لیکن عین اسی وقت حضرت یعنی سے بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب سہیل ابن اب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ یہاں نہیں لکھے جائیں گے اس لیے کہ یہ تو ایک دستاویز ہے کہ جس پر ہم سب کے دستخط ہوں گے معاہدہ ہے تو ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہم کیسے دستخط کریں گے لہذا یہاں ہونا چاہیے یہ واعدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے باب ہے تو دو دور مسکرائے تم چاہے مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن حضرت علی سے ساتھ یہ کہہ دیا کہ بٹا دو رسول اللہ کے الفاظ بٹا دو حضرت علی نے ارض کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے بٹا دوں تو دو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہا ہے اور اپنے دست مبارک سے بٹا دی ان چیزوں کو اس لیے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اصل میں وہ جو ایک بود اور فصل اور جو تقسیم پیدا کر دی گئی ہے صحابہ اکرام کے کے مابین اس کو ہمیں اسے ختم کرنا ہے اس پہلو سے یہاں بھی میں نے حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا تو ازواج متحرات کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کوئی نانق کا پڑھا دیا جائے اس کی جو تفصیل آئی ہے مسلم شریف کی روایت میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تفہیر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما دونوں حاضر ہوئے اور اس وقت حضور کے گرد آپ کی ازواج متحراد جمع تھی اور جس وقت کا یہ واقعہ ہے چار ازواج تھیں آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں جمع تھی اور آپ کے ارد گرد بیٹھی تھیں حضور خاموش تھے اس کیفیت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پہنچ گئے تو حضرت عمر سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا ہن نہ کما ترا یس النی الفقا یہ مجھ سے نفق کا مطالبہ کر رہی ہے یہ جس طرح بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے میرے گرد ان سب کا مطالبہ ہے مجھ سے کہ میں ان کے نفقے کے اندر اضافہ کروں تو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر دونوں نے اپنی صاحبزادیوں کو ڈانٹا کہ تم کیا کر رہی ہو وہ چیز کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے خلاف ہے اس کا تک کر رہی تو یہ واقعہ جو اب ان آیات کو پڑھیے یا یوح نبی کل کا ان کن تنجن دنیا وسی کہا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے تو یہاں بھی وہ جمع کا سیدھا ازواج اگر تم سب چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور زیبائش اور آرائش فتح المت کل نہ موسم کل نہ تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاد دولت دے کر اور پھر رخصت کر دوں پھر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا مجھے کوئی ملال بھی نہیں ہوگا یہ تمہیں تخیر ہے اس کو آیت تخیر کہتے ہیں یہ تمہارا فیصلہ ہے. اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے چوائس تمہارا ہے دی چوائس از فیصلہ کر لو اگر تو تمہیں دنیا کی طلب ہے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش مطلوب ہے تو ٹھیک ہے میں دوں گا لیکن پھر یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا ان کن تر تردن اللہ و رسول و دار ال آخرہ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی چاہو اور دار آخر آخرت کے گھر کی تعلیم بنو و ان اللہ موسلاط امن کن ناظر تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو یہ احسان کے رویش اختیار کریں یہ خوبصورت رویہ اختیار کریں کہ اللہ ہی کی تعلیم ہوں اللہ کے رسول کی رضا کی تعلیم ہوں اور دار الاخرا کے تعلیم ہو جائے اگر یہ تم خوبصورت روش اختیار کرو تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے بہت بڑا عجر فراہم کیا ہے بہت بڑا عجر و ثواب جو ہے تیار کیا ہوا اس پر آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور نے پھر یہ سوال جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ سے کیا اور کہا کہ دیکھو ایک سوال میں تم سے کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سوال اور اختیار تمہارے سامنے رکھ دوں اس میں جواب میں جلدی نہ کرنا خوب سوچ لو اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہو والدین سے بھی مشورہ کر لو سوچ سمجھ کر جواب دو اور پھر یہ آیات پڑھ دوں حضرت عائشہ نے فوراً عرض کیا کہ یہ معاملہ اور اس میں میں اپنے والدین کی کوئی کا کوئی مشورہ طلب کروں اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہو نہیں میرا فیصلہ ہے اور فوری فیصلہ ہے کہ میں تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دارالآخرت کی طالب ہوں مجھے دنیا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی کوئی حوث نہیں چنانچہ یہی معاملہ پھر بقیہ تین کا بھی ہوا لیکن یہ کہ اس میں ہمارے لیے غور طلب بات یہ کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے ہمارے لیے رہنمائی ہے اور شاید یہ حکمت ہو اللہ کی ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن معلوم ہوتا کہ حکمت کا پہلو ہے کہ عام انسانوں کو زندگی میں جس قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے وہ مسائل پیش آئے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پیش نہ آتے تو ہمارے لیے اسوا کہاں سے ہوتا رہنمائی کہاں سے ملتی ہمارے لیے جو ہدایت کے لیے جو مثالیں سامنے آئی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی اس اعتبار سے ایک تو یہ کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہو گیا تصور ایک ما فوق البشر اور کوئی بالکل ہی ما ورائے بشریت کوئی شخصیتوں کا وہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے جو انسانی معاملات ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی ہوتے تھے اگر ایک سے زائد بیویاں کسی کے گھر میں ہیں تو بیویوں کی آپس میں چشمک وغیرہ یہ جیسے ہوتی ہے وہاں بہت یوں سمجھیے کہ بہت فرق تھا فرق و تفاوت جیسا کہ میں نے ارض کیا لیکن بنیادی طور پر تو احساسات عورت کے جو ہوتے ہیں جو آج ہیں اس وقت بھی تھے اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کے اندر اپنی ضروریات کے ذمن میں کچھ کشادگی کا کچھ وسط کا ایک جو جذبہ ہے یا خواہش ہے یہ اگر پیدا ہوتی ہے تو کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے یہ پیدا ہوئی اور انہوں نے گویا کہ ظاہر بات ہے کہ چاروں کا جمع ہو جانا یہ کسی قرارداد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ باہم مشورہ ہوا ہوگا کہ ہم سب مل کر یہ مطالبہ کریں اسی کا نام مزارہ ہے یہی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے مختلف اداروں کے اندر ملازمین کبھی کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے جیسا کہ ہوتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے لیکن یہ کہ رہنمائی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور پھر ازواج متحرات کا چوائس کیا ہوا یہ ہے ہمارے لیے کہ جو رہنمائی ہے اور ہمارے اندر عزم اور ارادے کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ممید ہیں تو میرے نزدیک اس آیا مبارکہ کا ربط و تعلق اس واقعے کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے لیکن میں نے اپنے اس جو انتقال ذہنی ہے کہ میرا ذہن اس آیت کو پڑھتے ہی جو ہم اس وصور تحریم کی پڑھ رہے ہیں تو میرا ذہن منتقل ہوا اس کی طرف اس کا کم سے کم ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ آیات ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں تھیں لیکن آئلی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے کہ جو اس کے حوالے سے وہ بھی ہمارے اس درس میں اس وقت شامل ہو گیا تاکہ یہ مضمون جو ہے گویا کہ ہر پہلو سے مکمل ہو جائے اب یہاں اس کانٹیکس میں رکھیے کہ جس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے صورت تحریر میں کہ اگر تم دونوں کو آ کر لو گی ہمارے نبی کے خلاف تو گویا کہ مخاطب وہی دونوں ہیں یہاں بھی لیکن یہ کہ جمع کا سیگا صرف اس لیے لے آیا گیا تاکہ بات جو ہے عمومیت کی ہو جائے تو اس میں وہ تلخی نہ رہے کہ جو پوائنٹڈلی دو کو مخاطب کر کے اگر کہی جاتی تو اس میں وہ تلخی کا انداز زیادہ ہو جاتا اس میں کمی کی گئی اب توجہ کیجئے اس پر اثار اب ہن طلقہ کننا انیگ دہ ازواجن خیرمن کننا ان ان ان یہ جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ آٹھ وصف ہیں مسلمات مومنات قانتات، طائبات عابدات، سائحات، سیبات ابکار حقیقت میں سات ہیں اس لیے کہ ایک خاتون بیک وقت یا سیب ہوگی اور یا بکر ہوگی باقرا ہوگی لہذا سات اوصاف ہیں اور ان ساتوں میں مرکزی ہے طائبات مسلمات مومنات قانتات، کاط آبدات سائحات ان اور پھر دونوں میں سے ایک ہوگی سیبات ان کارا گویا کہ مرکزی جو یہاں وسط ہے وہ توبہ کا ہے اس لیے کہ سارے جو یہاں پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس خطا کو تسلیم کرو اس پر اظہار معذرت کرو اس پر اللہ سے بھی معافی چاہو اور اپنے نبی, نبی سے بھی اور اپنے شوہر سے بھی معذرت کرو سارا زور اس پر ہے لہذا یہاں جو اصاف دیے گئے ہیں ان میں مرکزی وسط آئے بات دوسری بات یہ نوٹ کیجئے اور یہ چیز پھر ہمارے درس سورہ حدید میں جو ہے یہ اصول بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آئے گا یہاں جو آٹھ صفات آئی ہیں ان میں سے ایک میں صرف واو آیا ہے درمیان میں سید بات واپ باقی کہیں واو نہیں ہے مسلمات ان مومنات ان کانتاط ان طائبات ان میں کہیں حرف واو نہیں آ رہا حرف عقف نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے چنانچہ یہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ آٹھ کا عدد اس وقت ہمارے سامنے ہے حشر کی ایک آیت میں اللہ کے آٹھ نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المو من العزیز الجبار الم کئی حرف واو نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ میں یہ ساری صفات بیک وقت موجود ہیں اگر حرف عطف درمیان میں آ جائے تو عطف مغایرت کے لیے ہوتا ہے ایک شے ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی دوسری گویا کہ ایک شے دوسری شے کی غیر ہے علیحدہ ہے جبکہ اللہ تعالی کی ذات میں یہ تمام اس کے اسما جو ہیں اور اس کی صفات اس کی تمام شانے ب ایک وقت موجود ہیں اس لیے کہیں حرف عطف نہیں آتا البتہ وہاں بھی ایک استثناء ہے پورے قرآن مجید میں ایک مقام ہے سورہ حدیف کی آیت ول اولو ول آخرو و ظاہرو ول باترو واحد ایک مقام ہے ورنہ چار بھی صفات آئی ہے سورہ جمعہ کے شروع میں یہ سب بہل ہے معافی سماوات و معافی لردل ملکل قدوس ال عزیز الحکیل واؤ نہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے آٹھ اسما گنوا دی الملک القدوس السلام المو من الم العزیز الجبار الم حرف نہیں موجود حرف یا تو واؤ نہیں یہاں آ اول واخر اس لیے کہ نوٹ کیجئے اول اور آخر بے وقت جمع نہیں ہو سکتے کسی شے کا اول کسی شے کا آخر یہ بے وقت کیسے ہوں اس میں تو لازمن مغائرت ہے لہذا ال, اول و ال آخر وہاں پر حرف فباؤ آیا ہے یہی یہاں ہے معاملہ جو یہ تمام صفات ہیں یہ تو یکجا ہیں بیک وقت موجود ہیں مسلمات ہیں اس لیے میں ترجمہ کر رہا تھا یہ نہیں کہ مسلمات اور مومنات اور قانتات یہ ترجمہ جو ہے اگر دھیان نہ کیا جائے تو یہ ترجمہ انسان کر بیٹھتا ہے حالانکہ یہ لفظ اور جو ہے یہاں پر بالکل مناسبت نہیں رکھتا وہ جو مسلم بھی ہو مومن بھی ہو فرما بردار بھی ہو توبہ کرنے والیاں بھی ہو عبادت گزار بھی ہو لذات دنیامی سے کنارہ کشی کرنے والیاں بھی ہو یہ سب کے سب بھی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ تمام صفات بیک وقت ان میں موجود ہو اللہ تعالی چاہے اچھا اس سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ یہ صفات ازواج متحرات میں نہیں تھی ازواج متحرات میں سب میں یہ صفات موجود اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے یہ بھی دیکھیے لفظ آٹھ ہی آ رہا ہے اس میں بھی حرف عدد جو ہے آٹھ کا کہ حدور نے فرمایا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور مختلف دروازوں سے جو مختلف جو نفلی رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں انہیں پکارا جائے گا کوئی نفل نماز کا زیادہ رجحان رکھتا ہے تو ایک دروازہ وہاں ہوگا جنت کا جس سے ان کو پکارا جائے گا ایک باب ریان ہوگا شادابی کا دروازہ اور یہ خاص مخصوص ہوگا ان کے لیے کہ جو روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوں گے جو نفلی روزوں کے ساتھ جنہیں تبھی مناسبت ہو بابریان انہیں پکارا جائے گا آئیے ادھر سے داخل ہو جائیے آٹھ دروازے اگرچہ وہ اصاف مسلمانوں میں سب میں ہوں گے فرض نماز سب پڑھیں گے فرض روزے سب رکھیں گے لیکن اضافی طور پر کسی کو نماز کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے تحجدگزار ہوگا اشراق کی نماز ادا کرے گا سراعت الدہ ادا کرے گا جسے چاش کی نماز کہا جاتا ہے اور بھی کوئی نفل جو ہے وقت وقت پڑھتا رہے گا اسی طریقے سے کسی شخص کو روزے سے زیادہ مناسبت ہے تو وہ روزے زیادہ رکھے گا نفلی تو یہ تمام ازواج میں یہ اوصاف بنیادی طور پر موجود تھے اگرچہ مختلف ازواج میں مختلف رجحانات تباہ کے مطابق کوئی خاص رنگ جو ہے زیادہ گہرا تھا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں یہاں جو مراد ہے خیرم من نہ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹیو پہلو جو ہے اللہ چاہے تو تم سے بھی بڑھ کر زیادہ مومنہ اور صالحہ اور تانےتا اور طائبہ اور عابدہ اور سالحہ بیویا اپنے نبی کے لیے عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے مفہوم میں مخالف اس کا لینا معاذ اللہ کہ شاید الواج مطاہرات جو ہے ان صفات سے خالی تھی یہ پھر وہی مکتبہ فکر ہے جس کے بارے میں میں تفصیل رض کر چکا ہوں کہ ان الفاظ کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے ازواج متحرات پر ٹان کا اور ان پر تنقید کرنے کا حالانکہ یہ اصول ہے کہ مفہوم میں مخالف جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہوتا ایک جو بھی عبارت آ رہی ہے اس کا جو مفہوم سادہ ہے اسی کو سامنے رکھیے اس کا مفہوم میں مخالف لے لینا ہر جگہ پر یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی جائز نہیں ہوتا تو اصل انت اللہ کا کنہ یوگ جہ ازواجن خیرم بن کن مسلمات مومنات ان کا ناطم اب ایک ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے مسلم یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے اسلام لانا اور اللہ کے سامنے سپر ڈال دینا سپر انداختر اللہ